سکین تفلو دل ہکیم اوز بلاہ شیتان بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اس دورہ قرآن سے بھرپور طریقے سے مستفید ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم اپنے درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 سے کریں گے اور یہ بات نہایت خوشی کی ہے کہ آج ہم اپنا پہلا پارا بھی مکمل کر لیں گے الحمدللہ کتنے مختصر ٹائم میں ہم نے اپنا ایک پارا مکمل بھی کر لیا اور اسی طرح ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم پورا قرآن مکمل کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لہذا سب بہنوں اور بھائیوں سے درخواست ہے کہ اسی طرح اس دورے قرآن سے مستفید ہوتے رہیے اور اس زندگی بدل دینے والی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے رہیں تو آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں واقعی اور نماز قائم کرو زکاط ادا کرو وماتقدیمولی اللہ خیرین اور تم اپنے بھی بھلائی میں سے جو آگے بھیجو گے تجیدو ہو اند اللہ تم اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے تمہاری محنت رائے گا نہیں جائے گی اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے بندے محنت کر رہے ہیں اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے راتوں کا قیام کر رہے ہیں اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں اللہ غیور ذات ہے اللہ کہتا ہے تم سب پاؤ گے میرے یہاں اللہ مجھے آپ کو یقین عطا فرمائے ان اللہ بما تمل بسی بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے وقول الیہ خلل جنت اللہ منقان ہدا نسورا اور انہوں نے کہا کہ ہرگز جنت پہ کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی یہ ان کا گٹ جوڑ ویسے تو یہود نسارا کے آپس کی بھی دشمنیاں رہی ہیں لیکن اسلام کی دشمنی میں مسلمانوں کی دشمنی میں یہ ایک ہو جاتے ہیں ورنہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں شدید خلاف ہیں کہہ رہے نہیں نہیں جنت پہ کوئی نہیں جائے گا سوائے اس کے جو یہودی یا نسرانی ہو اللہ کا تبصرہ تلک امانی یہ تو ان کی امانی ان کی خوش فہمیاں ہیں وشفل تھنکنگ ہے کل ہاتھ ان کم تم سعدین اے نبی علی فرمائیے اپنی دلیل تو پیش کرو گے تم سچے ہو تو تم سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو تم نے بانٹنا شروع کر دی اللہ کی جنرت ان گروہوں کی بنیاد پر نہ بلا کیوں نہیں من اسلم وجہ مراد اپنے آپ کو جھکا دی اللہ کے لیے وہ محسن اور وہ عمدگی کے ساتھ خیر کا عمل کرنے والا بھی ہو فلاح ہو اجر ربی تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے بڑا پیارا انداز ہے اللہ کا اللہ نے اپنے دین کا نام کسی شخصیت پر نہیں رکھا طرز عمل پر رکھا دس از اسلام اللہ اکبر ایک طرز عمل کا نام ہے تو جو جھک جائے اب اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم تو جھکو گے واقعات جو اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ نے آخری رسول کو بھیجا مانو اور ان کی پیروی کرو تو جو اللہ کی مانے اور عمدگی کے ساتھ عمل کرے فلاح ہو اجر ہو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے ولاحو فن علیہ ولا ہوں یا ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ انہیں لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے کیا ہے پورا اسلام پورے کے پورے اسلام سے مراد انفرادی اجتماعی معاملات میں اللہ کے تمام احکام کی پیروی کی کوشش کرنا بقول علیہ ست نسور اعلی شعی اور یہود نے کہا نسارا کسی حیثیت پر نہیں بکالت السور علیہ ست یہود علی اور نسارا نے کہا کہ یہود کسی شے پر نہیں کسی حقیقت پر نہیں پہلے کیا کہہ رہے ہیں اسلام دشمنی میں کیا کہہ رہے ہیں صرف یہودیوں نظر آنے جائیں گے اور آپس کا مسئلہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں تمہاری کوئی حیثیت نہیں وہ کہتے تمہاری کوئی حیثیت نہیں آگے اللہ نے فرمایا وہ یتلون التاب حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کو جہوس یہود مانتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ نصارہ مانتے ہیں لیکن چلا تو آ رہا ہے ٹیسٹمنٹ کتاب تو پڑھتے پڑھاتے ہیں قَالَ الَّذِينَ لَا مِثْلَ <قَوْلِهِم> اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے علم نہیں رکھنے والوں سے مران مشکین ہیں کیوں صدیوں سے کوئی کتاب اور رسول وہاں پر نہیں آئے تھے وہ بھی کیا کہتے تھے ہم ہی ہم ہیں یعنی یہ پھٹنا ہمیشہ سے رہا ہے ہر کوئی کہتا ہے میں ہی میں ہوں ہے نا کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو کچھ لوگوں نے اپنے گروہ کو ہی سمجھ لیا کہ ہم ہی ہم ہیں انتہائی ادب کے ساتھ اللہ کی جنت کا معاملہ کسی گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا ہے اللہ کی جنت کا معاملہ ایک طرز عمل کے ساتھ اس طرز عمل کا نام اسلام ہے جس کا ذکر ابھی آیا ہمارے سامنے ف اللہ یاحکمبین یا قیامہ بس اللہ کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا فی ماں کانو فی جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے اس کے تعلق سے فیصلہ ہو جائے گا کچھ ذکر مشکین مکہ کا ہے البقرہ مدنی صورت مدنی دور کے حالات آ رہے ہیں لیکن یہ بات ہم ابتدائی گفتگو میں کر چکے کہ مکی صورتوں میں مدنی مضامین آ جائیں یہ مدنی صورت ہے مدنی صورتوں میں مکی مضامین آ جائیں یہ دونوں باتیں چلتی ہیں مزید آئندہ گفتگو آتی رہے گی اب کو ذکر مشکین مکہ کے تعلق سے کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اور صحابہ کرام پر اللہ کا گھر بند کیا ان کو ہجرت پر معد اللہ مجبور بھی کیا فرمایا ومن لمام کرفی و صافی خرابی ہا اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی یعنی کہ یہ مشرکین جنہوں نے دروازے بند کیے نبی اکرم علی السلام اور ان کے پیارے صحابہ پر ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا اولائک ما کان لہم ایدخلوها الا خائفین ان لوگوں کے لیے حق نہیں تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے کس بات کا ڈر اللہ کے گھر کو شرک سے تم نے بھرا ہوا ہے ڈرتے نہیں ہو اللہ سے اللہ کے گھر کے دروازے ایمان والوں پر تم نے بند ہیں ڈرنا چاہیے تھا لہو فی دنیا خزیوں لہو فی آخرت عذاب عظیم ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے تو اللہ کے گھروں سے روکنے والوں کے لیے وعید اور ڈراوا اس مقام پر بیان ہو رہا ہے ایک کانسرٹ کروا لو تو کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں اور پاکستان کے بہت سے علاقوں میں دین کی قرآن کی مجلس منعقد کروانے کے لیے ایک نیچے چھوٹا سا اے ایس آئی اس سے لے کر ایس ایچ او اور پتنی کہاں تک جانا پڑتا ہے ہمارے یہاں تو حالات اللہ کا شکر ہے ابھی بہتر ہیں مگر درشک قرآن کی محفل کے لیے اتنی پابندیاں اور ناچ گانے کے لیے وہ کہتے نہیں ہم بھی موبائل بھیج دیں گے آپ کی پروٹیکشن کے لیے انہ مشرق و المغرب اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے اشارہ کس بات کی طرف دوسرا پارہ شروع ہوگا کچھ دیر بعد انشاء اللہ تعالی تو دوسرے پارے کے آغاز میں قبلے کی تبدیلی تحویل قبلہ کا موضوع آئے گا اور بیت المقدس کے بجائے اب بیت اللہ شریف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی طرف سے قبلہ قرار دیا جائے گا اس کے لیے ذہن تیار کرایا جا رہا ہے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے وَلِلَّهِ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہیں ہے اللہ ہی کے رخ انور کو پاؤ گے ان بشک اللہ وسعت والا علم رکھنے والا ہے اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے ماس اللہ سبحان اللہ تو پاک ہے ارے بندوں کو مخلوق کو حاجت ہے اولاد کی اللہ کو تو کسی کی حاجت نہیں وہ تو بے نیاز ہے بلو معاف اس سماواتی ورق بلکہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کل الحو قونی سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں بدی اور سماواتی وہ پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا وہ دا قوا امر فن نما یقور القون اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے اس سے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے یہ اللہ کے کل میں کن سے پوری کائنات کا معاملہ ہاں بہت سارے امور میں ٹائم لگتا ہے بچہ بھی اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے مگر ماں کے وجود میں اس کا مستقل پروان چڑھنا وہ اپنی جگہ پر ایک معاملہ اس میں ٹائم لگتا ہے لیکن ہو رہا ہے جو کچھ بھی اس کائنات میں وہ اللہ کے کلم کن ہی کی کار فرمائیاں ہیں علم رکھتے اشارہ مشکین طرف ہے، انہوں نے کہا اللہ سے کیوں نہیں آ جاتی قَالَ الَّذِينَ مِن مِثْلَ <قَوْلِهِم> اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی تشا بہت قلوب ان کے دل ایک جیسے ہو گئے قَد لِقَوْمِ <يُقِنُون> ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں یعنی اس کو کہتے ہیں فرمائشی موجزہ مانگنا فرمائشی موجزہ یہ مضمون آئے گا سورت الانعام میں ایک قوم کا نہیں ہمیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے ہمارے پاس کوئی نشانی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری خواہش کے مطابق آئے گی تو ہم مانیں گے اس پر کیا اللہ کا عذاب بھڑکتا ہے یعنی غذب کا اظہار ہوتا ہے وہ سورت الانعام میں تفصیل آئے گی ان مشکین کے بارے میں کہا کہ ان کے معاملات بھی پچھلے لوگوں کی طرح ہو گئے ہیں انا کا۔ انس اللہ کے بل حقی بشیرو بے شکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے سادی طور پر بھیجا بشارت دینے والا اور نزیر ڈرانے والا بنا کر جو اطاعت قبول کر لے ان کے لیے بشارت ہے جو اطاعت قبول نہ کرے ان کے لیے عذاب کا ڈراوا ولاح الہیم اور آپ سے اصحاب جہیم آگ والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا آپ کا کام پہنچانا ہے منوانا نہیں ہے لوگ قبول نہیں کرتے وہ خود اپنے ذمہ دار ہوں گے اہم نقطہ کیا ہے دین کی دعوت کا کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے زور سامین ہم نمائندے محمد کریم مصطفا صلی اللہ ہم نے یہ کام کرنا ہے بس ایک کلیئرٹی رہے بتانا سمجھانا پہنچانا بولانا ایکسپلین کرنا ہمارا کام ہے منوانا ہمارا کام نہیں ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے ہاں ہم محنت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اس کا سوال ہوگا کسی نے قبول نہیں کیا اس کا سوال نہیں حضور سے نہیں ہوگا تو ہم سے کیوں ہوگا ہم تو چھوٹے لوگ ہیں بھائی حضور تو بہت بڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے تسلی اب اگلی آیت پڑھی ہے جب بھی ہم پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے لگتا ہے کہ مسلم ممالک کا ذکر ہو رہا ہے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا ذکر ہو رہا ہے لگتا ہے کہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے لگتا ہے کہ باہر والے جو ڈورے ہلاکے یہاں کے حکمردانوں کی ان کا ذکر ہو رہا ہے دیکھیے ولن تر وائن کر یہود ولن نہ اور آپ سے ہرگیز راضی نہ ہوں گے یہود و نہ جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں کیا مطلب ہے یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کی ملت اور طریقے پر نہ چلے جاؤ کتنا ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا ستاون ہزار پروازیں اپنے اس ملک سے اڑانے کی ان ظالموں کو ہم نے اجازت دی اپنے لاکھوں بھائیوں کو شہید کرانے کے لیے افغانستان میں یسنو yes no? اور اس کے بعد وہ ہم سے کہتے ہیں ڈو مور ختم نہیں ہوا معاملہ کبھی کہتے ہیں کہ اٹھارہ سال کی عمر لگاؤ بچیوں کی اور بچوں کی شادی کے لیے خود انگلینڈ میں بیٹھ کے سولہ سال میں پرمیشن دی ہوئی ڈوریاں ڈورے ہلائے جاتے ہیں کہ جلو جی پل پاس کرواؤ کبھی کہتے ہیں کہ تحفظ نامو رسالت کے قانون کو ختم کرو کبھی کہتے ہیں تم نے جو قادیانیوں کو وہ بھٹو نے بہت بڑا جرم کیا تھا نا ان کے نزدیک چوہتر میں تم نے جو ان کو کافر قرار دیا اس معاملے کو ختم کرو ان کی تو پلاننگ ختم نہیں ہو رہے ان کے تقاضے ختم نہیں ہو رہے اب کہہ رہے ہیں کہ مدارس کے ساتھ ایسا کرو اب کہہ رہے ہیں اسکولوں میں یہ بھی پڑھاؤ اب کہہ رہے ہیں وہ فلاں میں الفاظ نہیں بیان کر سکتا وہ فلاں ایجوکیشن بھی بچوں کو پڑھاؤ بیٹھ کر کہتے ہیں مطلب میں خود واقف ہوں ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر جو جتنا پیسہ ان کی ایجنسی دیتی ہے اس کا نصاب میں چرچا ہو جاتا ہے اس کا دیا وہ نصاب ہمارے ملک میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کیا ہے یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو یہ اللہ کا سچا کلام ہمیں بتا رہا ہے اللہ میں یقینا فرماتے کبھی یہود و تم سے راضی نہیں ہوں گے کی جو ایم کا ناس اور ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے کبھی راضی نہیں ہوں گے اللہ یہ ہماری قوم کو ہمارے حکمرانوں کو ہمارے ذمہ داروں کو سجا دے ایک دفعہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ بھائی وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نہ اے نبی علیہ السلام فرمائیے ان ہدى اللہ والھدا بیشک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے ولا ان اتبعت احواهم اور اے سننے والے یعنی اے مخاطب ہم سے خطاب ہے اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد الذی جاءک من العلم اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا ما نک من اللہ من ولی و لا نصر تو پھر تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مددگار اگلی ایت تلاوت قرآن کے بارے میں تلاوت کتاب کے بارے میں بڑی اہم ہے اللہ ددین آتی کتاب جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہیں یتلون کا وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے البین و نبی وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں پہلے اور کتابیں تھیں اب آخری کتاب قرآن میں اس کی تلاوت کا حق کیا ہے تلاوت کو باقاعدہ کرنا تلاوت کو اچھے انداز سے کرنا تجوید کا خیال رکھنا حرام غلطیاں جس سے مفہوم بدل جاتا ہے اس تیزی سے تلاوت نہ کرنا اور اصل تلاوت ایک اور کیا ہے قرآن کے پیچھے پیچھے آنا سورہ شمس کی شروع میں آتا ہے وَالشَّمْسِ شمس وَالْقَمَرِ وگو ہاحا قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے چاند پیچھے پیچھے آتا ہے نا اس کی اپنی روشنی نہیں ہے وہ سورت کا ریفلیکشن ہے تو اصل تلاوت کیا ہے پیچھے پیچھے آنا اسی لیے تو یہاں بیٹھے پتہ تو چلے اللہ کیا فرما رہا ہے تاکہ سنے سمجھے اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں تو جو تلاوت اللہ آتی نا کتاب جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے حق وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے الا مینی وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں مم یک البھی اور جو اس کا انکار کریں فلا اکم الخواس رون یہی لوگ خسارا اٹھانے والے ہیں تلاوت بھی کرنی آئی سمجھنا بھی ہے تلاوت بھی کرنی تلاوت کا اپنا اثر ہے سبحان اللہ ایک ایک حرف کی تلاوت پر نیکیاں ملتی ہیں اور رمضان میں نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے دن میں مجھے بھی اللہ توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے ہمارا اپنا اب اپ الگ سے معمول ہونا چاہیے یہ رمضان ہے ہی قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا نام یہ چودواں رقوع مکمل ہوا کل ارض کیا گیا تھا کہ پہلے چار رقو تمہیدی نوعیت کے تھے پانچویں رکو میں بنی اسرائیل سے خطاب تھا اور اب یہ چودویں رکوع پر آ کر یہ دس رکوع تقریباً مکمل ہو رہے جو سابقہ امت بنی اسرائیل کا تذکرہ قدرے وضاحت سے ہمارے سامنے آیا اور جو مکی صورتوں میں تفصیلات آئیں گی وہ بعد میں اپنی جگہ اب ان سے خطاب مکمل ہو رہا ہے آیت نمبر سینتالیس سے خطاب جن الفاظ میں شروع ہوا تھا انی الفاظ میں آیت دہرائے جاری آیت نمبر ایک سو بائیس یہ کلوزنگ ہو رہی اس خطاب کے ارشاد ہوا یا بنی سرا قرون احمد اللہ تو علیکم بن اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی وہ انی فول حکومت اور یہ کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیرت عطا فرمائی اس وقت کے لوگوں پر ورنہ اس امت نبی اکرم علیہ السلام کی امت کی فضیرت ساری امتوں پر ہے اس وقت جب یہ موجود تھے ان کو اللہ نے فضیرت دی کیسی کیسی فضیرت نوٹ کیجئے گا موسا علیہ السلام کے دور میں جب تورات عطا ہوئی تو یہ امت بنے اور چودہ صدیوں تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسی علیہ السلام ہیں موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان چودہ سو برس کا فصل ہے ہزاروں انبیاء ان میں آئے ہیں اور آج زبور انجیل ان کو ملی ہیں جناب تعلود کی بادشاہت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہتیں ان کو عطا ہوئیں لیکن جب کتاب کو پس سے پوچھ دالت ہم پڑھ چکے جب کچھ حصہ لیا کچھ حصہ نہ لیا تو ہم پڑ چکے جادو ٹونے میں پڑ گئے ہم پڑھ چکے دنیا کی محبت میں غرب ہوئے ہم پڑھ چکے تو کس سطح پر پہنچے البقری کی آیت اور اکسٹھ میں ہم نے پڑھا غریب عالم ضلع ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے اب ہم امت مسلمہ ہیں دوسرا پارہ تحویر قبلہ کا بیان آئے گا اور تحویر امت شفٹنگ آف قبلہ از د سائن اور سمبل آف شفٹنگ آف اما بنی اسرائیل کی جگہ بنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو امت مسلم کے مذہب پر فائز کیا جائے گا اور یہ سارا ہمیں کیوں سنایا گیا حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا جامع لازمن میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے بالکل اس طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشاب ہوتی ہیں ہم سے خطاب آیت ایک تینتالیس میں اش آئے گا اور باقاعدہ خطار آیت ایک سو میں آئے گا ڈیڑھ سو آیتوں تک ان کا بیان کیوں آ رہا ہے ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے یہاں فرمایا و انی فول تو العالمین اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی و تکو یوم اللہ تجزی نہ سنشیا اور ڈرو اس دن سے جس دن شخص بدلنا ہو سکے گا کسی دوسرے کا ولاق بلومنہ عادل اور نہ اسے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا ولاۃن فا شفاطن اور اسے کوئی جھوٹی شفات یا سفارش نفع دے گی ولاسر اور نہ ان کی مدد کی جائے گی تقریباً یہی الفاظ ذرا ترتیب کے فرق کے ساتھ آیت نمبر 48 میں بھی آ چکے تو فورٹی سیون سے جو الفاظ میں خطاب شروع ہوا تھا بنی اسرائیل کے تعلق سے یہاں آیت نمبر ایک اور ایک پر مکمل ہوا اب اگلے جو دو رقو چل رہے ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خاص بات کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بڑا جامع معاملہ ہے اللہ اکبر یہود بھی اپنا تعلق ان سے جوڑتے ہیں نصارہ بھی جوڑتے ہیں مسلمان تو جوڑتے ہی جوڑتے ہیں سو مچ سو کے جو مشکین مکہ اور تھے وہ بھی اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے تو یہ سب جو بھی گروہ ہیں ان کے نزدیک قابل احترام حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر کر کے ان تمام گروہوں کو دعوت دی جا رہی ہے نقطہ سمجھنے کا کیا ہے جب ایسے لوگوں میں گفتگو کرنی ہو جن کے خیالات مختلف ہوں ویوز ڈفرینٹ ہوں تو کہاں سے کلام شروع کیا جائے اگریڈ اپون باتوں سے ایسے کامن فیکٹر جن پر سب کا اتفاق ہو وہاں سے بات شروع کی جائے یہ دعوت کا انداز اسنو قرآن سکھاتا ہے البکرا میں بھی ہے اور عالم عمران کی 64 میں بھی آئے گا آیت نمبر ان شاء اللہ تعالیٰ اب دو رکو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وہ ربو بھی کریمات اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمائے تو انہوں نے وہ پوری کر ڈالی اللہ اکبر اللہ نے پوری داستان ایک جملے میں عطا کر دی اللہ اکبر بہت سارے معاملات میں آزمایا اور امتحان لینے والا اللہ کہہ رہا ہے وہ امتحانات میں پورے اترے اللہ اکبر انتہا کیا ہے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے زبا کر دو اور بالفت چھری چلا دی وہ تو پڑھیں گے سورہ سوفات میں تو وہاں تفصیل بیان ہوگی انشاءاللہ شاء انی وہ کلنا سی امام اللہ سلامت نے فرما ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں امامت کب ملی ہے مصائب یا قربانیاں انتہانات سے گزر کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے امامت نہیں ملتی یہ آن لائن آرڈر پلیس کرنے سے ملے, نہیں ملے گی اسٹرگل ہے محنت ہے جدو جو ہوتی ہے قربانی ہے احار سے گزرنا ہے تب امامت ملے گی آج امت بھی امامت چاہتی ہے اور ملے گی ان اللہ تعالیٰ قیامت سے قبل ہم نے اس دنیا کو رول کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ لیکن ابھی بہت سارے امتحانات سے گزرنا ہوایا جا رہا ہے اے ابراہیم میں تو میں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں کال امین اللہ میری اولاد کو بھی ہاں نیک باپ کیسا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے بھی نیکی کے راستے کو پسند کرتا ہے اللہ میری اولاد کو بھی ملے گی اللہ نے فرمایا کہ میرا احد ظالموں کو نہیں پہنچتا یہ مشیکین نے عرب کو سمجھایا جا رہا ہے تم ظلم پر آ گئے شر پر آ گئے تمہیں وہ امامت نہیں ملے گی جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی یعنی محض ان کی نسل میں ہونے سے امامت نہیں ملے گی ان کے طرز عمل پر آؤ گے تو امامت ملے گی وعید جان السابت الناس اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے بات تو یہ کہ جو ایک دفعہ جاتا ہے اس کا دل بار بار جانے کو چاہتا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وہاں کا دیدار نصیب فرمائے وہاں کی زیارت نصیب فرمائے وہی جان لمساب اور یاد کرو جب ہم نے خان کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا وہ امنا اور امن کی جگہ بنایا ابراہیم اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ منکیری سنت ہیں جو سنت رسول کا انکار کرتے ہیں پتا نہیں وہ بےچارے یہاں پر کیا اس کی تشریح کرتے ہوں گے مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا مطلب کیا ہے وہ تو حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم جب خان کعبہ کا طواف مکمل کر لو تو اس کے بعد دو رکعت نماز ادا کرو اب بتا یہ بھی دیا گیا آج کے اعتبار سے کہ بالکل وہاں کھڑے ہو کر تو مناسب نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ رونق ہوتی ہم لوگ کہتے ہیں رش بزرگ کہتے ہیں نہیں اچھا لفظ نہیں رش نکار رش مناسب نہیں ہے نا رونق اچھا لفظ ہے تو پھر جہاں مناسب موقع ملے آدمی ادا کرے لیکن سنت نے بتایا کہ دو رکر نماز ادا کرو طواف کے مکمل ہو جانے کے بعد و من مقام مقامی ابراہیم اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ واہدنا الا ابراہیم و اسماعلا اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک رکھنا کرنے والوں اور احتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور, رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کی پاکیز کی بہرحال اس میں تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ حرمین شریفین کی جو بھی خدمت وہاں کے حضرات نے کی ہے اس کا تو کوئی دنیا کے اندر نعم المدل ہمیں یا کوئی اس کے قریب بھی دکھائی نہیں دیتا البتہ یہاں پر ایک اور احلیل نے بیان فرمایا فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت کیا ہے تواف پھر کیا ہے اعتقاف اور پھر رکو سجود یعنی نفل نماز فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت کیا ہے وہاں تواف پھر اعتقاف اور پھر نفل نماز ادا کرنا وَإِذْ قَوْلَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے رس کی کہ امیرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیں امن کی دعا بہت مانگی ابراہیم علیہ السلام نے ادھر بھی سورہ ابراہیم میں بھی آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ من اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی دے من آمن الاخر جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اللہ نے فرما دیا تھا نا ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پھر اللہ ان کو دے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل جو آخرت پر ایمان رکھے اللہ نے فرمایا کہ نہ قال اللہ نے فرمایا ومن كفرَ اور جس نے کفر کیا نفا دوں گا, النار اس کو مجبور کروں گا جہنم کی آگ کی عذاب کی طرف المصیر اور وہ کی بہت بری جگہ ہے رب العالمین ہے نا سب کو دے گا کافروں کو بھی دے رہا ہے بلکہ بعض اوقات تو ایسا بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ دے رہا ہے ہمارے لیے تسلی کے آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں آخرت میں کامیابی کے لیے شرط اول شرط لازم وہ ایمان ہے تو جو کفر پہ بھی اس کو تھوڑا مل جائے گا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے وہ براہیم القباید و اسماعیل اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خان کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے از نو تعمیر کر رہے تھے وہ تعمیر تو موجود تھی شروع سے ایک رائے فرشتوں نے سب سے پہلے تعمیر کیا ایک رائے آدم علیہ سلام نے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عمارت کو خاصا نقصان ہو گیا تھا مخدوش ہو گئی تھی اب از سر نو تعمیر کر رہے ہیں کیا دعا ہو رہی ہے رب بنا منا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے ام کا علی شک تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے پیغمبر ادب سکھا رہے نیکمل کیا ہے تو اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرو. ایک عمل کیا ہے اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرو اور سنے دعا ربنا وجعلنا مسلمین جالنا لگ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے یہ شہادت گہی الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اقبال کہتے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الحا جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ میں خوب جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ الا کہنے کی مشکلات کیا ہے یہ اتنے جریل قدر پیغمبر کیا دعا کر رہے؟ اے اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا فرما بردار اللہ اکبر ہمیں کس قدر مانگنا اور کوشش کرنی ہے اللہ اندازہ کیجیے من ضرتی امت مسلمت اللہ اور ہماری اولاد نے سے اپنی ایک مسلم امت بنا اے اللہ دیوبندی نہیں پریشان نہ ہوئی گا پلیز بریلوی نہیں اہل الحدیث نہیں یہ سب ہمارے بھائی ہیں سراخوں پر جی ہمارے علم اختلاف اپنی جگہ بڑا سوچیں امت کی سطح پر سوچیں پونے دو ارب تو کلمہ پڑھنے والے ان کی سطح پر سوچیں ہم جوڑنے کی بات کریں اور میں وصوص سے کہوں ان مجلسوں میں یہ تینوں مکادب فکر کے لوگ بھی آتے ہیں بعض اہل تشیو بھی آتے ہیں بھارت پھر اختلاف ہے آگ خانی حضرات بھی کچھ آتے ہیں ایون غیر مسلم بھی آتے ہیں کچھ کچھ کچھ کبھی کبھی کچھ ہمارے اسٹوڈینٹس یونیورسٹی کی کے وہ آتے رہے اور کبھی کچھ ساتھی ہمیں بتا دیتے کہ آج فلاں ہمارا کرسچن ساتھی آیا ہوا ہے بتاؤ بھائی ٹھیک ہے اس کے لیے بھی اللہ کا پیغام ہے سنائیں ان کو ہمارا دل تو اتنا بڑا ہونا چاہیے مکاتب فکر اسکول اس آف تھاٹ سراخوں پر کوئی ایشو نہیں بنیاد ایک ہے تو سب بنیاد ایک ہے کوئی ایشو نہیں متفق نالے ہوں پر بات کیجیے اگریڈ اپون باتوں پر بات کیجیے امت کو جوڑنے کی بات کیجیے لیکن اصل کیا ہے میرا تعارف یہ نہیں کہ میں دیوبندی ہوں یہ میرا مسلک ہوگا میرے یہ تعارف نہیں کہ میں بریلی ہوں گی میرا مسلک ہوگا میرا تعارف یہ ہے کہ میں مسلم ہوں وانا اول المسلم میں پہلا پہلا مسلم ہوں اور انہوں نے یہ نام رکھا تھا سورہ حج سورحج کیا ایٹ میں بھی پڑھیں گے ہوا المسلمین انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام وہ یہاں آ رہا ہے ومن اور ہماری اولاد میں سے ایک امت, فرما بردار امت بنا وہ ارینا عبادت کے طریقے ہمیں ہم پر فرما فرما تو فرمانے والا ہے ایک اور دعا اور ایسی دعا اس کائنات کی بہت بڑی سب سے بڑی دعا جس کے قبول ہونے میں ڈھائی ہزار سال لگے کتنے جی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی عظیم دعا اتنا لگا ڈھائی ہزار برس کم و بیش ربنا وبعات فیہم رسول منہم اے ہمارے رب ان میں سے, سے ہوتی وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے محم الحکام کی تعلیم دے بالحکم اور حکمت و کی تعلیم دے وہ ذکیم اور ان کا تسکیہ کرے یہ چار کام حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات کی تلاوت اللہ کے احکام کی تشریح حکمت کی باتیں سکھانا اور لوگوں کا تسکیہ کرنا یہ بات چار ہی مرتبہ قرآن میں آئی ہے آئندہ آتی رہے گی کچھ وضاحت ان شاء اللہ جمعہ آیت نمبر دو سے پارے میں کریں گے انکا یعنی اب آپ کو اٹھائیسویں پارے تک انتظار کرنا پڑے گا جب دعا میں ڈھائی ہزار برس لگ گئے تو پچیس چھبیس پاروں کا تو انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ اللہ کو خوش رکھے آپ لوگ مسکرا حدیث ما حضور نے دعا دی اب اللہ سنکا اللہ تمہیں مسکراتا رکھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا آئندہ بھی چار باتیں جو حضور علیہ السلام کی ذمہ داری ہیں قرآن کریم کے تعلق سے ان کا ذکر آئے گا اِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ تو غالب حکمت والا ہے ایک رکو اور پڑھیں گے انشاءاللہ پھر پہلا پارا مکمل ہوگا اور اس کے بعد آٹھ رکت تراوی ادا کریں گے البتہ اس میں تھوڑی ابھی تفصیل ہے ان شاء اللہ ومتی ابراہیم اللہ صفی اور ابراہیم اور کون ہے جو منہ مو موڑ لے ابراہیم علیہ سلام کی ملت یعنی طریقے سے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوفی میں مبتلا کر ڈالا <تصح> یعنی سب سے بڑی بے وقوفی کیا ہے اللہ کا مسلم نہ ہونا ابھی ذکر آ رہا ہے. سب سے بڑی بے حمایت کی. حماقت کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا مسلم نہ ہونا ودیث صفئی نہ ہو دنیا اور بے شک ہم نے انہیں چن لیا دنیا کی زندگی میں وہ ام نہ ہو فل آخرت اور بے شک وہ آخرت میں نیکو کاروں میں سے ہیں رب اسلم جب جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم جھک جاؤ قال کو میں نے تو اپنے آپ کو جھکا دیا تمام جہان والوں کے رب کے لیے اللہ کا حکم ہوا تو گھر کو چھوڑ دیا باپ کو بھی چھوڑ دیا اللہ کا حکم ہوا تو بیوی بی اور بچے کو بے زمین میں چھوڑ کر آ گئے اللہ کی خاطر آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے اور اللہ کی خاطر اپنے پیارے اکلوتے تیرہ برس کے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کو تیار ہو گئے آسان بات ہے میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے ہمارے تو بچے کی دروازے کی جدید میں انگلی آ جائے تو ہمارے سینے پر چھری پھر جاتا ہے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے کو تیار ابراہیم علیہ السلام دس از ملت ابراہیم یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رب کا جو حکم آئے جھکا دو اپنے آپ کو اسلم رب العالمین ارض کی کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا وسوا بھی ابراہیم بنی ہی وہ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وسیعت کی بنی اسرائیل کینے کہتے ہیں یہ بیان کر نہ آ اسرائیل کس کا لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا اور ان کے بارہ بیٹے جن میں مشہور کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام علم ہے ماشاءاللہ یہ بات ہے ہمارے بس ان ساتھیوں کے لیے فرسٹ تو اسرائیل کس کا یعقوب علیہ السلام کا ان کے بارہ بیٹے ان سے جو نسل آگے چلی یہ کیا کہلاتے بنی اس جو ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں یہاں ذکر کیا ہے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اس کی وسیعت کی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو آخری آخری باتیں کہتا ہے نا پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں اور والد بھی ہیں وسیعت ہو رہی ہیں سنیے نہ کسی پلاٹ کے بارے میں جس کی فائل کہیں رکھی ہوئی ہے نہ کسی اس بینک اکاؤنٹ کے بارے میں جس کا گھر والوں کو بھی پتا نہیں تھا نہ ان پاسپورٹ یا پیس ورڈ کے بارے میں کہ جو کبھی گھر والوں سے بھی شیئر نہیں کیے چلو اب بتا دو نہ کس بات کی فکر ہے سنیے یا بنیہ اے میرے بیٹو ام اللہ تم مسلمون اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے بس تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر نیک باپ یہ سوچتا اپنی اولاد کے لیے اور دنیا سے جاتے جاتے بھی اس بات کی ترغیب دیتا ہے بیٹا مرنا بھی تو اسلام کی حالت پر مرنا امکم تو شہداگر یعقوب المؤ کیا تم اس موقع پر موجود تھے جب یاقوب علیہ السلام کو وفات کا موقع آیا عید قول علی جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ماتا ابدونبا دی کہ تم میرے بات کس کی عبادت کرو گے قالوا نے کہا نہ عبد الاهك و الہ ابائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ہم عبادت کریں گے اپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی و نحن له مسلمون اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں بیٹے بھی فرما فرمانبردار بتانے ہم اس اللہ معبود واحد کی عبادت کریں گے تلک امتن قد خلت ایک امت تھی جو گزر چکی لہما قسمت و لكم ما قسمتم اس کے لیے جو اس نے کمایا تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا ولاتسالو نعما كانوا يعملون اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے یہ ہے ایت نمبر 134 پہلا پارہ مکمل ہوگا ایت نمبر 141 پر یہی آت آیت انہی الفاظ میں دہرائی گئی ہیں بات کریں گے انشاءاللہ وقالو اد انہوں نے کہا كونوا يهودا ونصارى تهتدوا تم یہودی نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے وہی گروہ, گروہ بندیوں کا مقصد ہماری پارٹی میں وہ تو کامیاب ہو گیا ادروائز نہیں اللہ کہتے نہیں کل بل ملت ابراہیم حنیفہ فرمائیے بلکہ یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ان کے طریقے کی پیروی کرو اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا آئے ایک جو حکم آئے اپنے آپ کو جھکا دو ماں خان امین المشکین اور مشقین میں سے نہیں تھے قولو کہو آمنا باللہ وما ام ذیل علئی ہم اللہ پر اور اس کو جو ہماری طرف نازل کیا گیا وما انزل الی ابراہیم وما ام ذیل الا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور علیہم السلام وما موسا عیسا اور جو عطا کیا گیا موسا اور عیسا علیہ السلام کو وما نبیون اور جو عطا کیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے لا احد فرقین ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے یہ اہل ایمان سے کہلوایا جا رہا ہے ونحن له مسلمون اور ہم اسی اللہ کے مسلم یعنی فرما ہیں فعین بمثل ما آمنتم بھی فقدی تدو بس اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے یہ جملہ بڑا قیمتی ہے تم ایمان لے آئے اگر یہ ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو یہ اس وقت تم کا خطاب ہے صحابہ سے وہ ایمان والے تھے کہا جارہ یہ اہد کتاب اگر اے نبی کے صحابہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے اللہ نبی کے صحابہ کو ایمان کے حوالے سے معیار قرار دے رہا ہے یہ ہے صحابۂ کرام کی عظمت کا بیان وہ ان طول اور اگر انہوں نے منہ پھیرا فَإنما هم فی شاخ تو بے شک وہ ہے فق فی کام اللہ وسن کریم ان کے مقابلے میں اے نبی علیہ السلام اللہ سبحان و تالاب کے لیے کافی ہوگا وہ وسمی علیم اور وہ اللہ کو سننے والا علم رکھنے والا ہے سبقۃ اللہ کہ دو مسلمانوں ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا کیا مطلب یہود میں بھی ہے وہ پیلے رنگ کا تصور نصارہ میں بھی ہے بیپٹائز کرنے کا تصور یہ رنگوں کی رنگیجی میں مت کھو جاؤ اصل رنگ کس کا ہے اللہ کی اطاعت کا مسلم ہو جانا مسلم ہو جانا ہم نے تو سبغت اللہ، اللہ کا رنگ اس کی فرما برداری کا رنگ اختیار کر لیا وہ منسلح اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہوگا وہ اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں کل اتوحات و رب کم اے نبی علیہ السلام فرمائیے کہ تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں حالانکہ وہ ہمارا رب ہے تمہارا بھی ولا نہ اعمال ہوں نہ والا کم اور ہمارے لیے ہمارے امال تمہارے لیے تمہارے و نہ مخلصون اور ہم خالص اسی کے ہیں ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں پہلے آیا ہم اسی کے عبادت گزار پھر آیا ہم اسی کے مسلم اب آیا ہم اسی کے مخلص اعمال میں اخلاص شرط لازم اللہ مجھے بھی عطا فرمائے آپ کو بھی عطا فرمائے امن العمالو بننی یاد بخار شریف کی حدیث کہ اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاقوب ہودن او نصارا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور اولاد یعقوب یہودی تھے یا نصرانی کیسی باتیں کر رہا یہ تو بات کے معاملات ہے یہ بات کے گروہ ہیں ان کو تو ببراہیم علیہ السلام پر جو چشمہ کر رہا ما اللہ کل تم امبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ یہ تو بات کی گروہ بندیوں کے معاملہ ہے جو, جو لوگوں نے گروہی نام رکھ لیے ہیں انتہائی ادب سے عرض کروں حضور دیوبندی تھے بریلوی تھے صحابہ بریلوی تھے دیوبندی تھے آل الحدیظ تھے مت پریشان ہو نہ دوسروں کو پریشان کرے مسلم تھے باقی مکاتب فکر سر آنکھوں پر اسکول آف تھاٹ سر آنکھوں پر اہناف ہو شوافے ہو حنابلہ ہو مالکیاں ہوں سر آنکھوں پر ہم سب کا ادب کرتے احترام کرتے ہیں لیکن بھائی ہمارا تعارف مسلم یہ ہے اصل بات جو ہونی چاہیے جوڑنے والی اللہ ہم سب کو توفیقرمائے اور کون اس سے بڑا ظالم جس نے وہ گواہی چھپائی جو اس کے پاس اللہ کے پاس سے آئی تھی عمّا تعملون اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو یعنی گواہی کیا آئی یہ یہود کو خاص طور پر تمہارے پاس کتابوں میں گواہیاں موجود ہیں دوسرے پارے میں بھی ذکر آئے گا مگر تم ظلم کر ان کو چھپا کر دل کا امت انقل ایک امت تھی جو گزر چکی لہامہ کا سبت ولا کما کا تم اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے وَلَا عَمَّا اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے یہود کو ظام تھا نسار کو ذام تھا مشکین کو ظام تھا ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ٹھیک ہے تم خود کیا ہو ہمارے بھی کچھ لوگ جی ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہیں اللہ ان بزرگ پر اپنی رحمت نازل فرمائے تم کیا ہو بھائی بھائی جی میرا فلاں سے بڑا تعلق ہے بھائی ہوگا تم کیا ہو ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا یعنی تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اب انشاءاللہ شاء کا تراوی ہم ادا کریں گے آمنوا قلوبهم اللہ دینا